وسلام علیکل ماشاء اللہ, اللہ, ما اللہ مدری چینل کے ناظرین مدنی مذاکرے سے پہلے کے سلسلے میں حاضر ہیں اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عجر و ثواب سے محروم نہ کرے ماشاء اللہ تلاوت ہو چکی اور اس سے پہلے کہ اب ہم آگے اپنے دیگر نعت شریف اور کلام کی طرف جائیں آج ایک بڑی عجیب ویڈیو ہمارے اسلامی بھائیوں نے تیار کی ہے آ, اس سے پہلے چلے ویڈیو سے پہلے آپ کو آپ کا سوال تو بتا دو ایسے سوال ابھی بتاؤں گا تو یہ کہیں گے کہ جلدی بتا دیا یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو سوال میں آپ کو اس ویڈیو کے بعد ہی بتاؤں کیونکہ میرا خیال ہے سارے دس بجے کے بعد سوال بتائیں تاکہ ہمارے کئی اور ناظرین جو ہیں وہ مدنی چینل پر آ چکے ہوں لیکن اب تیاری کر لیجئے آج غلام نسول بھائی نہیں ہے تو وہ ہوتے تو تھوڑا سا وہ چلا بھی لیتے تھے سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی ویڈیو دکھائیے مگنی چینل کے ناظرین اکثر اوقات سڑکوں پر کچرے سے اور دیگر سامان سے لدے ہوئے ٹرک دیکھے جاتے ہیں جو اوور لوڈڈ ہونے کی وجہ سے کچرا بجری گراتے ہوئے جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ جس جگہ کچرا گرا ہوا ہوتا ہے وہاں سے آنے جانے میں دشواری بھی ہوتی ہے نگرانی شو آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے میں کیا عرض کروں گا کوئی بھی دیکھے گا بولے گا غلط ہو رہا ہے کیونکہ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ قانون پر عمل کرنے کی یہاں پر بہت زیادہ ہمارے ہاں کمزوری ہے عمل کروانے میں بھی کمزوری ہے عمل کرنے میں بھی کمزوری ہے دونوں صورتیں ہمارے یہاں زبردست پائی جاتی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کھلی گاڑیاں کچروں کی لے کر چلنے کیا کوئی ایسا مطلب کار ہو اور جو یہ کچرے اڑاتے ہوئے جاتے ہیں اور اوور لوڈنگ جاتے ہیں ڈیفن اوور لوڈنگ تو ہے ہی منع یہ تو سمپل سی بات تو مجھے بھی پتا ہے کہ اوور لوڈنگ منا ہے اور یوں تو ابھی تو بجری کے ٹرک تو آپ نے دکھائے نہیں کہ جو وہ بجریاں بھرتے ہیں اور کھلے ہوئے ٹرک ہوتے ہیں جی جب میں موٹر سائیکل چلاتا تھا مجھے اس کا تجربہ کہ کس طرح یہ بجریاں اڑ کر منہ پر اس طرح مطلب کہ کی طرف آتی تھی تو آج بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا بجریوں کے ٹرک اس طرح چلتے ہوں گے اور ہیں بہت ہوتا ہے میں نے ایک ایکسیڈینٹ دیکھا میں جا رہا تھا تو ٹرک تو اس پہ بہت سریح سریا سریا ہاں اتنا باہر نکلے اتنا سریحت کے وہ ایک دم بائک بھی اسپیڈ سے آ رہی تھی اور وہ بھی اس نے ایک دم بریک مارا نا تو جو پیچھے بائک پر آ رہا تھا نا اس کے سرے سارا اندر اللہ اللہ ہر پار, پار پار اور ایسے کھڑا ہو کافی دیر تک نکلتا رہا خون انتظامی آئے انتظامیہ یہ نکالا یہ وہ مگر وہ ایسا منظر تھا تبیعت لوگوں نے وہاں بھی سیلفیاں وہ ویڈیو تھا بنا ویڈیو بھی بنائی ہے ویڈیو بنائی ہے نا بس ایسے موقع پر لوگ آج یہی کر رہے ہیں کہ کوئی کچھ ایسا ہو جائے نا تو پولیس کو یا مطلب کوئی ایمبولنس کو بلانے میں شاید اتنی جلدی نہیں کرتے جتنی ویڈیو بنانے میں جلدی کرتے ہیں کہ وہ کسی صورت کے منظر میرے پاس محفوظ ہو جائے یہ ایک اپنا ایک عجیب سا نیچر بن گیا ہمارے معاشرے کا اللہ ہمارے حال پر رہے فرمائے اب ارتھ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جیسے یہ تھا اب وہ لوگ کہاں ہیں جن کو کام ہی قانون پر عمل درآمد کروانا ہے وہ میدان عمل میں آئیں خدارا وہ مطلب کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اس طرح کے جو قانون توڑتی ہیں اب یہ سیریہ یہ کیا لوہے کے جو لمبے لمبے جو بلڈنگوں میں جو لگاتے ہیں یہ اس کی طرف غالباً اشارہ کر رہے ہیں اب یہ مثال کے طور پر ٹرک ہے پندرہ فٹ اور سیریہ جو ہے نا وہ نکل گیا بیس فٹ کا یا مطلب تیس فٹ کا باہر نکلا ہوا ہے آدر جتنا وہ تو سزا باہر نکلا ہوا ہے تو بیس فٹ کے ٹرک الگ آتے ہیں اس سے بڑے ٹرک الگ آتے ہیں کنٹینر الگ آتے ہیں سب کچھ الگ آتا ہے لیکن چونکہ ان کو پیسے بچانے ہیں پندرہ فٹ ٹرک کا کرایہ کم ہے بیس فٹ کے ٹرک کا کرایہ زیادہ ہے تو یہ باہر نکال لیں گے اور لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں تو مطلب یہ کہ چلو ان کو پیسے کی لالچ ہے انہوں نے ہزاروں روپے شاید بچا لیے ہوں گے لیکن میرے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جن, جن, کے جن کو ذمہ داری دی گئی ہے قانون نافذ کروانے کی اور جو قانون پر عمل نہیں کرتے ان کو شریعت کے دائرے میں رہ کر قانونی طور پر سزا دینے کی میرا وہ اسلامی بھائیوں کا میرے وہ آشے کا رسو کا طبقہ کہاں ہے وہ کیوں گفرت کر رہا ہے وہ کیوں سستی کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس قدر مطلب کہ لوگوں لوگ بے ہو گئے ورنہ اگر کسی اگر شریعت اجازت دیتی ہو اور کسی کا یوں غلط غیر قانونی جو طریقے پہ چاہے وہ کچرے کی گاڑی جا رہی ہو یا مال کی گاڑی جا رہی ہو بھوسا بھرا ہوا ہو یا کپڑا بھرا ہوا ہو یا راشن بھرا ہوا ہو یا فروٹ بھرا ہوا ہو جو بھی کچھ ہے اگر شریعت اجازت دیتی ہو اور وہ چلانے والا غیر قانونی طور پر لے کر چلا ہے صرف کچھ نہیں اس شخص کو اس گاڑی کو ایک دن کے لیے بند کر دیں جس نے چلوائی ہے اس کو بھی نانی یاد آ جائے گی اور جس جو ٹرانسپورٹ والا ہے نا اس کو نانی دادی دونوں یاد آ جائے گی اس کو آکھا خاندان یاد آ رہے نہیں اکا خاندہ نیاد آ جائے گا اس کو پورا خاندان یاد آئے گا کہ یار یہ میں نے کر کیا دیا دو چار دفعہ ایسا کر کے دیکھے رشوتیں ڈالے مہربانی کریں جو لیتے وہ ان کو کہہ رہا جو نہیں لیتے وہ نہیں لیتے رشوت ڈالیں قانون میں اگر اس گنجائش ہے شریعت اجازت دیتی ہو تو ایسا کوئی کام کریں آپ دیکھیے کہ یہ مطلب کہ قوم لائن پر نہ آ جائے تو مجھے کہیے گا جب آپ نے کالے شیشے والی گاڑیاں بند کرنی شروع کی نا اور پکڑنا شروع کیا یہ سارے کالے شیشے اترنے شروع ہو گئے سے ڈری ہے قوم ایسی ہے پتا ہے نا لیکن پھر وہی وہ آگے رشوت پھر وہ ایف آئی آر کرتی ہے تو کورٹ کی طرف جا تو وہاں رشوت اس کو پیسے دو اس کو پیسے دو اس کو پیسے دو, اس کو پیسے دو۔ اب لوگ اور شسا پنج میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ روڈ پر پا ہی پانچ سو روپئے دے گا جان چھوڑا لو آگے جا کے پندرہ ہزار روپے دینے پڑیں گے اور مطلب یہ یہ رشوتوں کا کسی صورت مطلب بد بن جائے نا اور یہ حرام یہ جو مطلب کہ رشوت کیا مطلب کہ کیا میں بولوں زیادہ بولوں گا تو ہم ناراض ہو گئے کہ یار یہ کچھ زیادہ بول دیتا ہے میں کیا زیادہ بولوں گا میں زیادہ نہیں بولتا آپ زیادہ کر رہے ہو میں تو میرا بولنا تو کچھ بھی نہیں ہے آپ زیادہ کر رہے ہو آپ اپنے آپ اپنی امال کی طرف دیکھو یہ بہت زیادہ ہے مطلب تھوڑا بھی گنا نہیں ہونا چاہیے یہ تو رشوت اور اس طرح کے کرپشن کی وجہ سے ہم ہمارے لوگ مطلب کہ دیکھے نا یہ بتائے نا لوگ سڑکوں پر سرے آم مار دیے جاتے ہیں اس طرح مطلب کہ سیریہ آ گیا یہ آ گیا وہ آ گیا ایکسیڈینٹ ہو گیا تو ٹرک چڑھ گئی تو گاڑی چڑھ گئی تو یہ ہو گیا کچرے کی وجہ سے لوگ سلیپ ہو جاتے ہیں یار اچھا بعض اوقات آپ نے دیکھا رات کو ٹینکر جو چلتے ہیں ان کا پانی لیک ہو رہا ہوتا ہے پیٹرول گر رہا ہوتا ہے آئل گر رہا ہوتا ہے ایسی موٹر سائیکلیں ہیں آپ لوگوں کو تو میرا خیال ہے ہمارے کیمرہ زیادہ تر تو موٹر سائیکل والے بےچارے یہ ان کی گاڑیاں کہاں سے اتنی ہوں گی تو یہ موٹر سائیکل والے تو ایسے سلیپ ہوتے ہیں زوم کر کے جاتے ہیں نا تو اسی صورت حال کے اندر کیا بنے گا تو عوام کو چاہیے کہ وہ بھی احتیاط کریں بالکل احتیاط کریں عوام کو چاہیے کہ اس طرح کی بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں آپ احتیاط کریں لیکن جو ٹرانسپورٹ والے ہیں ان سے بھی مدد نتیجہ کرتا ہوں خدا کا خوف کریں پیسوں کے لالچ میں آ کر لوگوں کی جان و مال سے کھیلنا بند کر دیں نقصان ہو رہا ہے اور جو قانون نافذ کرنے والے ہیں بالخصوص ان کی ذمہ داری ہے میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ صحیح طور پر قانون نافذ کرنے پر اتر آئیں بجا لے یار کوئی ادر سدھر ہو جائے نہ بھائی نہ اور جب بھی ایسا ہوا ہے اور کرپشن کو روکنے کے لیے صحیح طور پر عمل درامد کیا گیا ہے کرپشن رکا ہے بدعنوانی رکی ہے جرائم کو قابو پانے میں بالکل ہم کامیاب ہوئے ہیں یہ تجربات ہمارے بالکل ہیں اور ایک نہیں دو نہیں کروڑوں عوام اس بات کش کے شاہد ہیں دنیا کے کئی ملکوں میں جانا ہوتا ہے وہاں ایسی مطلب کے اندھی نہیں ہوتی کیونکہ قانون پر عمل کرایا جاتا ہے تو رشوت کا اتنا کوئی ہم نے اتنا دیکھا سنا نہیں ہے ہوتا ہوگا اب مطلب کباب بھی وہ کالا ہے سب ایک سے غلطی ہوئی رونگے آ گیا نا غلطی ہوئی کو دیکھی بات ہے کہتے ہیں میری غلطی ہو گئی ہے آپ چلان کاٹو غلطی میں مانتا ہوں میرے گلتی ہوئی میں رونگ آیا ہوں اب چلان کاٹو کیوں چلان کاٹو دو دے دے چھوٹ جائے گا نہیں بولا میں پانچ کے کٹوانا میں دو نہیں دے سکتا کہ یہ غلط ہے گناہ ہے آپ جو میرا بنتا ہے وہ کٹو مجھے کاٹ کے دو چلان نہ کاٹے آدھا گھنٹہ گزر گیا کم و بیش میں نہیں اس نے کاٹو چلان کاٹو بھائی آپ. میں نہیں دے بولا پانچ سو دے گا وہاں پر تو دو سو دے یہاں پر چھوڑا. بولا نہیں. چلان کاٹو زبردست سے چلان کٹوایا وہ کہہ رہا نہیں دو سو جاؤ ایسا ماحول کی وہ رشوت تو خیر آرام ہے دینا مگر یہ محمود عرض کرتا چلوں کہ رونگ سائڈ آنا یہ بھی قانونن بھی جرم ہے شرم بھی جرم ہوا غلطی ہوئی کہ ایک روڈ بند ہو گیا اب روڈ اب وہ چل رہا ہے یہاں پر روڈ بند ہو گیا اس نے پہنچنا ایک جگہ ٹریفک جام ہے وہ نکل ہی نہیں ہے نکل ہی نہیں اب سب جا رہے ہیں وہ بھی نکلا اب مطلب یہ بھی غلط اور جو تازہ بیر مال بھی اس میں آتا ہے نا پینلٹی میں تو چالان میں یہ بھی امام اعظم کے نزدیک ناجائز ہے تو سب سب صورتوں سے بہتر صورت یہی ہے کہ پورے کاغذات کے ساتھ چلیں پورے قانون کے ساتھ چل چلیں, دے چلیں دے. اصول کے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ رہے گا سب الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد مدنی کہنا کے ناظرین آج کے سوالات جس میں حج امرہ اور بغداد شریف کی حاضری کے لیے قور اندازی کی جاتی ہے اور یہ سوالات صرف مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتے ہیں تو تیاری ہے سوال کرو موبائل فون بھی تیار ہے ون ٹو تھری چلیں پہلا سوال مدنی چینل کے ناظرین کے لیے دنیا میں درختوں کے تنے لکڑی کے ہوتے ہیں بتائیں جنت میں کس چیز کے ہوں گے دنیا میں درختوں کے تنے لکڑی کے ہوتے ہیں ووٹ دنت میں کس چیز کے ہوں گے نمبر دو وہ کون لوگ تھے جو تین سو سال سے زیادہ عرصے تک سوتے رہے تھے وہ کون سے لوگ تھے جو تین سو برس سے زیادہ سوتے رہے وہ کون لوگ تھے جو تین سو برس سے زیادہ سوتے رہے سوال نمبر تین حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, اللہ تعالی علی محمد اس سے پہلے کہ آپ مدین نام کی طرف جائیں مدین آواز آ رہی ہے جی اب آ رہی ہے میں آرس کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ کلام کی طرف جائیں مدنی چینل کے ناظرین نے کچھ آپ سے سوالات کیے ہیں کلام کی طرف لے کے جائیں دیکھتے ہیں جی لبیک تو ان کے سوالات کے جوابات دے دیں مجھ سے سوالات جی جی لیے جی ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال یہ ہے کہ نگران شورا سے عرض ہے کہ جب آپ کو مرکزی مجلس شورا کا نگران بنایا گیا تب آپ کی کیا کیفیت تھی یا پھر مرحوم نگران شعراء کی طرح اسی وقت پتہ چلا کہ آپ مجھے شعراء کے نگران مقرر ہوئے ہیں ایسا نہیں تھا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی جو مرکزی مزید شعراء کے ہمارے مرحوم نگران ہیں اللہ تعالیٰ کے ان بقر رحمت نازل ہو ان کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد پھر مرکزی مجزا نے اپنا دوسرا نگران مقرر کرنا تھا امیل سنت سے عرض کی گئی کہ جیسے آپ نے پہلے نگران بنایا تھا اس طرح آپ نگران بنا دیں کیونکہ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو امیل سنت نے خود ہی ان کا اعلان کر دیا بلکہ حاجی مشتاق علیہ رحمہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ مج مرکزی مجرا کا نگران بنایا جا رہا ہے امیر سنت نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا کہ اس مرکزی مدید شعراء کے نگران حاجی مشتاق ہوں گے عالمی مدی کے مجھے یاد ہفتہ وار اجتماع میں ان کے نگرانی کا اعلان ہوا تھا نہیں یہاں ہوا تھا ہفتہ وار اجتماع مجھے جو یاد پڑتا ہے اس کے بعد پھر شورا بننے کے بعد ملتان کا اجتماع ہوا تھا پہلے شورا بن چکی تھی تو پھر یہ ہوا ان کا انتقال ہو گیا تو پھر امیر سنت نے شورا سے یہی فرمایا کہ میں تو وہ کر چکا اب جو بھی نگران بنے گا وہ آپ لوگ مل کر بنائیں گے جس کو آپ اپنا نگران بنائیں گے وہ نگران ہوگا تو پھر یوں سمجھو کہ ایک ووٹنگ ہوئی ایک طرح سے الیکشن جس کو بولیں ووٹنگ ہوئی اور اس میں پھر جس کا نام آیا اس کا اعلان ہو گیا ماجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی لے کے سویم میں پھر اعلان ہوا تو یوں مطلب کہ یہ سلسلہ اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ ایک مدت ہوتی ہے ایک مدت پوری ہونے کے بعد پھر مرکزی مہیت شورہ میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اب کون اگلے سال کے لیے اب پانچ سال کے لیے ہم نے ترکیب ہوئی ہے ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی فرما پانچ سال تو پانچ سال تو یہی یہ ہوتا ہے کہ جو مل جل کر ہی ہوتا ہے کہ اب کون بنے گا تو اس کے بعد ہی فائنل ہوتا ہے سلو الحبیب نگران شرا سے ارض ہے کہ محمود بھائی سخت ٹوپی پہ اماما شریف کیوں باندھتے ہیں انہیں نرم ٹوپی پہ اماما باندھنا چاہیے ہاں مطلب یہ شاید وہ کہہ رہے ہیں کیا کہتے ہیں جو امیل سنت نرم ٹوپی باندھتے ہیں وہ تو خیر یہ تو جواب ہی نہیں کہ زمے میں تو باندھا ہوں انہوں نے باندھی ہے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے تھوڑی آپ کو تحفے میں دی تھی وہ ٹوپی آپ کو نہ یہ بےچارے باندھتے ہیں یہ جواب دیں گے لیکن باندھنا جائز ہے ہاں مگر یہ کہ اسلام میں کہیوں ہوں گا میرے سن جو کپڑے کی ٹوپی پہنتا تو چپ جو جواب دو بھائی نا اب یہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ شاء باندھیں گے یوں تو دو پانچ چھ سب لاتوں سے کر لو تو بہت سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے جی ندان شورا کی بارکاہ میں عرض ہے کہ پسند کی شادی کرنا کیسا اور اس میں دنیاوی نقصانات و فوائد اور اخروی نقصانات و فوائد کیا ہیں ایک تو پسند کی شادی میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی پیچ لڑ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے گناہوں کا سلسلہ شروع ہی ہو چکا ہوتا ہے اور پسند کردہ سے کالج میں کی یونیورسٹی میں کی خاندان میں کی رشتے داروں میں کی ملنا جلنا شروع کیا دیکھنا دیکھنا جو تانگ چانگ شروع ہوئی تھوڑا پیغامات آئے گئے ایس ایم ایس کے ذریعے پہلے تو وہ پہلے کبوتر کرتا تھا اب نیٹ ورک کر رہا ہوتا ہے تو یوں مطلب کے ہے تو یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد پیغامات ہوتے ہیں کریں گے کریں گے کریں گے اب اس میں پھر یہ شروع یہ ہوا اس میں سے کئی کام گنا ہوتے ہیں توحفوں کا لین دین یہ جو ایک دوسرے کو جو تحفے دیے جاتے ہیں اس کا وہ منگنی والی ہی کیوں نہ ہو منگیتری کیوں نہ ہو یا اس سے پہلے یہ جو عشق وشق کے چکر میں جو پڑ جاتے ہیں تو یہ جو ایک دوسرے کو جو تحفہ دیتے ہیں یہ توحفہ بھی رشوت ہے حرام ہے یہ بھی میں ارض کر دوں تو ایسے بہت سارے بے پردگی والے گنا ہوتے ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پھر وہ چپ چپ کر مل رہے ہوتے ہیں پھر پتا نہیں کیا عجیب و غریب ڈرامے ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کی پناہ تو آج کل تو پتہ چلا پارکوں میں ڈیٹے لگتی ہیں یہ میں تمام مدنی چینل کے وہ ناظرین میں اور والدہ اور والد ان دونوں کو میں عرض کر رہا ہوں اپنی بیٹیوں کے آنے جانے کے معاملات پر غور کریں یہ بعض اوقات ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے کہ برکہ پہن کے بھی کہیں نکل جاتی ہوگی اور کہاں کہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے جو اطلاعات ملتی ہے میں عرض کر رہا ہوں اور میں بہت وسوخ سے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ مطلب خوش میں نہ رہے بیٹی بولیے کہ میں فلاں سہیلی سے ملنے جا رہی ہوں تو بدلے سیلی نہیں تھی وہ سہلا تھا جسے ملنے کے لے گئی تھی تو اور خدا نا خاصا کوئی ہوگا دو نمبر کا آدمی ویسے ہی ایک نمبر کا ہوگا دو نمبر کا اس کو چپ کر ملنے کی ضرورت ہی کیا ہے اس کو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے پھر وہ سیلفیاں بنیں گی اللہ نہ کرے پھر وہ گروپ فوٹو بنیں گی موبائل میں پھر خدا نہ خاصا بیٹی بلیک میل ہوگی پھر مزید چپ چپ کر جائے گی آپ پھنس جاؤ گی اس لیے اس میں بد اعتمادی کی بات نہیں ہے اس میں مطلب حالات اور معاملات کی وجہ سے چوکن رہنے کی اور حکمت عملی اختیار کرنے کی بات ہے یادہ اپنی بچیوں کو آزاد نہ چھوڑیں ان کے آنے جانے کے اوقات کار بلکہ با پردہ اور شریعت کے دائرے میں رکھیں بلا اجازت شریعت کو گھر سے نہ نکلنے دیں ختم کریں ایسا اہتمام کریں ورنہ اللہ نہ کرے بہت پچھتانا پڑ سکتا ہے میں آپ کو یہ بات میری آج ان ریکارڈ رکھ لیجیے جو میں آج کہہ رہا ہوں آج کی تاریخ نوٹ کر لیجیے آج انیسویں شب رمضان کی اور انگریزی تاریخ کیا ہے آج ڈبل بارہ جون چوبیس جون دو ہزار سترہ یہ آج میری بات اور نوٹ کر لیجیے کہیں آپ کو کل پچھتانا نہ پڑ جائے مجھے بہت عرصے سے تھا کہ میں آپ کو کچھ ارض کروں گا اس معاملے میں یہ مطلب کہیں کہیں جا کر دور دور اور اسپیشلی بعض پارکوں میں سنا ہے کہ اور مطلب ہے یہ ڈیٹے لگتی ہے دور کہیں جا کر پھر یہ پتا نہیں چپ چپا کر پھر بیٹھتے ہوں گے تو بالکل ایسا نہ کریں اور جو نوجوان یہ کر رہے ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں شادی شدہ لڑکے بھی لگے ہوتے ہوں تو یہ بے پردگی بے حیا اتنی عام ہو گئی ہے میں ڈراموں نے ایسا دماغ خراب کیا ہوا کہ میں کیا عرض کروں اللہ تعالی ہمیں حیا حیا اور حیا عطا فرمائے اور یہ ساری چیزیں ہمارے ملک میں تو کم از کم نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ملک تو آزادی ہی اسلام کے نام پر ہوا ہے یہاں پر بے حیائی اور بے پردگی سود و رشوت اور اس طرح کے نا حق قتلوں کا ہمارے ملک میں کیا کام یار. جو ملک آزادی جس کی آزادی پر لاکھوں لاکھ جانیں قربان کی گئیں اور لاکھوں کروڑوں روپے کے اموال قربان کیے گئے کہ اس ملک کو ایک آزاد اسلامی ریاست بنے گی اور یہ اسلام و دین کے نام پر کلیمے کا نعرہ لگا کر جس ملک کو آزاد کیا جائے اس ملک میں بھی سود اور رشوت اور یہ بے پردے گی اور بے حیائی اور اس طرح ناچنا گانا شراب اور جوا اور یہ سارے مطلب کہ خدا نخاصہ معاملات اگر ایک ہو رہے ہوں تو یہ ہم ہم اس پر غور کریں کرنے والے ہم ہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں کوئی الگ سے مخلوق آ کر نہیں کر رہی ہم ہی لوگوں میں سے بس یہ ہی ہوتے ہیں یہ کر رہے ہوتے ہیں اور شاید آپ نے پڑھا مقصد مقصد آزادی بھول گئے ہیں. یوم آزادی سب کو یاد ہے چودہ اگست مقصد آزادی شاید بھول چکے ہم لوگ مقصد آزادی یہ نہیں تھا کہ ہمیں یہاں گناہ کرنے کی آزادی ملے گی تو ہم وطن آزاد لے رہے ہیں گناہ کرنے کی آزادی تو بہت سی ساری جگہوں پہ جاتی ہے مقصد آزادی کو یاد رکھنا چاہیے تو جو اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کی حفاظت بھی کرے اور اس سے حقیقی معنوں میں پاکستان بنائے اور تو یہ جو لو میرج کے بارے پوچھا تو ایک تو یہ اس طرح کے مطلب کہ اولن الٹے سیدھے معاملات ہوتے ہیں جو میں نے عرض کر چکا دوسرا یہ کہ پھر اس میں بعض اوقات والدین کی مندی نہیں ہوتی جب یہ جا کر کہتے ہیں کہ نہیں اب تو میں اسی سے کروں گی وہ بولتا ہے میں اسی سے کروں گا تو اب یا تو پھر بلیک میل کرتے ماں باپ کو کہ ہاں بولو ورنہ خودکشی کریں گے پھر حرام کی موت کی طرف جاتے ہیں یہ ایک الگ ال جان کو جوخم پھر کف ملتا ہے نہیں ملتا یہ الگ کف کے مسائل الگ ہیں جو کہ پردے کے بارے میں سوال جواب جو امیر علیہ سنتی کتاب ہے اس میں دیکھا جائے بار شریعت میں بھی اس کے مسائل لکھے ہیں کہ تب و نکام میں اگر آپ دیکھیں گے تو پھر کف کے مسائل الگ ہوں گے کہ وہ جوڑ ہے یا نہیں ہے رشتے کا جو ایک ہوتا ہے معاملہ پھر وہ ملے نہ ملے وہ الگ ماں باپ کو ستانا الگ پھر زبردستی شادی کر لیں تو سو نا ماں کی دعا نہ باپ کی دعا نہ ان کی خوشی نہ ان کی رضا تو بعض اوقات ایسا گھر چلتا مشکل سے ہے اور پھر چونکہ انہوں نے خاندان کا کوئی ایسا حساب کرتا بنایا نہیں ہوتا اور سب سے روپ ٹوٹ کر اور زبردستی اگر تیار کر بھی لیا تبھی زبردستی تیار کیا پھر شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بوائے فرینڈ یہ میرا گرل فرینڈ اب بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی کتاب بند ہو گئی یہ شور ہے یہ بیوی وہ بولے تم میری عزت کر رہے وہ بولے تم میرا حق دے اب تو سب ختم ہو جاتا ہے اب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یار گرل فرینڈ تو ایسی نہیں تھی وہ بولتا ہے میرا بوائے فرینڈ تھا تو ایسا نہیں تھا اب دونوں میں لڑائی جھیت جھگڑا ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے تو بڑی مشکل سے چپ چپ کا کے ڈیٹ ڈال کے ملتے تھے اب تو گھر پر بھی آنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب تو گھر بھی جب جب آئے گا وہ جب دیکھو منہ اٹھا کر آ جاتے ہو وہ بولے کیا جب بھی دیکھو تمہارا منہ ہوا ہوتا ہے اب ہوتا جھگڑا جب یہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا ہوتا نہیں ہے کوئی سمجھانے والا ہوتا نہیں ہے بیٹی شرم کے مارے بول سکتی نہیں ہے کہ میں نے جو شادی کی وہ تکلیف دے رہا ہے بیٹا شرم اور حیا کے مارے بول نہیں سکتا کہ جس سے شادی کی تھی یہ سو مطلب کہ میری تو جان کو آ گئی ہے تو ایسی صورت میں دونوں کو کوئی چلانے والا سمجھانے والا ہوتا نہیں ہے پھر خدا نہ نخواستہ بدقسمتی کے ساتھ یہ اسی کورٹ میں کسی وکیل کے پاس جا کر ڈیوورس کے پیپر تیار کر کر پھر طلاق کی طرف جاتا ہے یعنی یہ وکیلوں کے بیانات بھی موجود ہیں کہ کئی جت... ایسے آتے ہیں جو کورٹ میں آ کر شادیاں کرتے ہیں پھر اسی کورٹ کے ذریعے ن... طلاق بھی لے لیتے ہیں تو یہ نقصانات جو, می... می... جو اپنے تجربات میں ہیں میں نے وہ آپ کو بیان کر دیے ہیں تو یوں پسند کی شادی کے نقصانات بظاہر لو میرج جس کو کہتے ہیں اس کے مطلب کے نقصانات کے پہلو معلوم یہی ہے کہ یہ غالب ہوتے ہیں میں نہیں کہتا کہ سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ہاں ماں باپ کی خوشی ہو ماں باپ کی رش... لیکن اس سے پہلے کے گنا اس کو دیکھ لیجئے اور اگر کوئی ایسی لڑکی پسند آ گئی مطلب یہ کہ گناہ کے بغیر تو بہت مشکل ہے کہ ایسا کچھ ہو تو البتہ مطلب شادی ماں باپ کی خوشی سے کرنی چاہیے ماں باپ کی رضا سے کرنی چاہیے اسی میں عافیت اسی میں بہتری خاندان اور سنسار اور سوسائٹی اس سے بنی رہتی ہے مگر میں ماں باپ کو آخر میں یہ ضرورت کروں گا کہ اللہ نہ کر اللہ نہ کرے اگر ایسا کوئی معاملہ آپ کے سر پر آ جائے تو کف مل جائے نا تو پھر گونٹ پی لو پھر بچوں کو دعائیں بھی دے دو اور شریعت کے مطابق دونوں کی شادی کرا کر ان کے گھر چلانے کی بھی صورت بنا لو پھر یہ آخر میں یہی ہے ہےڑ گئے گیا دونوں کی ڈورے پکڑ لو ورنہ پتنگ کٹ جائے گی پھر مسئلہ ہو جائے گا بس ٹھیک ہو گیا آگے بڑھے اور بھی سوالات ہیں جی اور بھی ہے آپ کے مامو جان کے سالے سواب کے لیے دو لاکھ درج شریف اور دو ہزار مرتبہ مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کا ثواب آپ کے مامو جان کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو عجر و ثواب عطا فرمائے بہت سارے اسلامی بھائیوں نے الحمد مامو جان کے لیے اصار ثواب کیا ہے اللہ تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے باہر عطا فرمائے ماشاء اللہ بہت اس میں دل جوئی بھی ہوتی ہے اور لوگ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے خاندان میں مدنی ذہن بنتا ہے دعوت استعمال والے کتنے اچھے ہیں کے انتقال کے بعد کیونکہ جس کا انتقال ہو جائے اس کو اس سال ثواب چاہیے اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی اس میں پیش پیش ہے بہت بہت شکریہ میں جتنے انہوں نے بھی دعائیں کی اور تعزیتیں کی اور اس سال ثواب کیا ہمیں سب کا شکریہ ادا کروں سلو عل الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد سوالات ہیں یا ہم کچھ کلام نام سن لیں ایک لے لیں پھر کل باقی کل لیں گے میرا نے سے گزارش ہے کہ اگر کسی اسلامی بہن کا نام عائشہ ہو اور بعد میں نام تبدیل کر دیا گیا ہو کہ اس اسلامی بہن کو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ کے نام کی برکتیں ملیں گی یا نہیں واللہ علم میں نے اس معاملے میں کچھ پڑھا نہیں اب تک نہ سنا ہے کوئی سے عالم صاحب سے یا مفتی صاحب سے مضبوط سنا ہو یا امیر سنا ہو یا میں نے کہیں کچھ پڑھا ہو اس معاملے میں تو میں ارض کرتا لیکن اپنی طرف سے میں کیسے ٹکا مار دوں ہو سکتا ہے جو عرض کروں وہ دروستی ہو لیکن یوں سمجھ میں یہ آ رہا کہ مجھے جواب نہیں دینا چاہیے یہ سوال ہم مدری مداخلے پوچھ لیں گے انشاءاللہ اللہ یاد دلا دیا جائے تو علی الحبیب صلی اللہ تعالیم ہے نا اپنی طرف سے یوں فائر نہیں کرنا چاہیے چلے پھر محمود بھائی سے کچھ کلام سنیں محمود بھائی کیا سنائیں گے پر اچھا اچھا صبح بھی مدینہ مدینہ ہوا تھا ہاں مدنی چینل پر صبح فجر کے بعد خوب مدینہ مدینہ ہوا سنائیے بلکہ اس وقت مجھے ایک میسج آیا کسی کا کہ ہم لوگ اس وقت مدینے کی طرف جا رہے ہیں کیا آیا تھا چھیڑتے ہیں لوگ سنائیے صلی اللہ, علیہ وسلم صلو اللہ تعالی علی محمد جو آپ نے تیاری کرے نہیں یہ پڑھے جفایا وفادیا جب ان کو کیا تو کچھ دینا رہ جایا جا مدینہ جاد آیا جاد آیا ہے مدینہ جا ددینہ آیا مدینہ یاد آیا ہے پی چلتے کافی لے میرو گٹھڑیاں تو شاید کچھ دینے میں پہروے میں پھر سمرا دیا جم کیا مد ہے ارمان مدیمنی ساتو ترا کن ہے پریشان سی جان لے شام پریشان سنی جار தா <todic> கு گئی یاد مدینے کی روانے کے لیے دل طرف اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے آئی پھر تم نے کی کے رو پی سرل ٹھہ درپا رنگ میں جانے کے دے لڑ ٹھہے درپا ر مدینے کی بات ہی کچھ اور ہے اللہ تعالی ہم سب کو بار بار بار بار بار بار مدینہ منورہ زہدہ اللہ شرف و تعدیمن بار بار مکہ مکرمہ زاہد اللہ و شرف و تعدیمن کی زیارت عطا فرمائے واقعی وہاں وہاں ایک سانس مل جائے یقین مانو یہی ہے زیست کا زیست زندگی کو کہتے ہیں یعنی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ وہاں ایک سانس مل جائے وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں بارگاہ میں عرض ہے نا کہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھر ہی کا بے شک بنا لو آ تو دو دو مجھے مدینہ اک بار جلدی کیا بات ہے مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے جنے جنے جنے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی ہائے ذکر مدینہ کی اپنا لطف ہے اپنا سرور ہے اپنا مزہ ہے اپنی ایک لذت ہے جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ انداز یہ مزاج لذت آپ کو بہت نظر آئے گا آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیے ان اللہ مدینے کی اللہ نے چاہا تو ایسی محبت نصیب ہوگی ایسی محبت نصیب ہوگی مدینے والے کی اللہ نے چاہ تو ایسی محبت نصیب ہوگی کہ مزے کو مزہ آ جائے گا وہ ہے نا پہ بس مدینہ یاد آتا رہے گا دعوت کو جانتے ہو کیا ہے تم دعوت اسلام کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے فیزان مدینہ, فیزان مدینہ, فیزان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے تم دعوت اس لہ میں کو جانتے ہو کیا ہے تم دعوت اس لو جانتے ہو کیا ہے ماشاءاللہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور الحمدللہ یہاں پر جس انداز پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدینے کی محبت مدینہ کی یاد مدینہ کی باتیں اور بس بس مدینہ مدینہ ہے بہت لطف سرور اللہ نے چاہ تو آپ محسوس کریں گے ماشاءاللہ اللہ امبیل سنت کی بھی مدنی چینل پر آپ زیارت کر رہے ہیں اور ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اور آج بھی انشاءاللہ شاء موتقفین کے جو بھی تاثرات ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی وقت مناسب پر آپ کو دکھائیں گے جب امبل سنت تشریف لاتے ہیں ہم تبھی تب کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اس وقت دکھائیں اور پھر اس کے ماں اس کی بھی ایک اپنی لذت ہے ماشاءاللہ کس طرح دعوت اسلامی مدنی سوچ بناتی ہے ہمارے اسلام بھائی جو ادھر موتقف ہوئے ابھی انیسویں رات ہے انیسویں رات ماشاءاللہ اللہ لے جناب آج ایک بار پھر سبحان اللہ حسن رضا بن علی رضا کی زیارت ہو رہی ہے سو ان کے قدموں میں کوئی ہمیں اٹھائے کیوں تو دیکھا یہ جاتا ہے یہ ماشاءاللہ یہ آ کر سو جاتے ہیں ان کا بھی ان کا بھی ٹائم لگتا ہے فکس ہے کہ وہاں جانا ہے وہاں جا کر سو جانا ہے یہ آپ سب اج اللہ تعالی نظر بس سے بچائے ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ ہوتا محمد تو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد عرضی کر رہا تھا کہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول کی میں برکت بیان کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ اتنے متقلفین اسلام بھائی جو ہمارے یہاں تشریف لائیں ان کی جس طرح کی سوچیں بدل رہی ہیں اور جس طرح ان کی طبیعتوں میں بہتری آ رہی ہے یعنی کہ مزاج میں انداز میں وہ اپنی مثال آپ الحمد للہ تو آپ بھی نیت کریں ابھی امین سنا یہ ہے کہ حاجی امین کا ایسا میسج آیا تھا بابا کہ اب مطلب جتنے ابھی دس روزہ فارم جمع ہو گئے دس روزہ متکف کے آخری اشرے کے تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید گنجائش پوری ہوتی جا رہی ہے بڑھیں گے تو شاید تکلیف ہو جائے گی تو اب جو آ گئے وہ آ گئے فارم جنہوں نے جمع کروا دیا اب مزید کیا کریں آخری ٹائم میں بھی آ ہیں جمع کروائے ہیں وہ تو آج تو نہیں پہنچیں گے نا اکیسویں کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے ان کو داخل مسجد ہونا چاہیے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے یہ عرض کریں کہ ایک دن پہلے اگر آ جائے نا تو آپ کو جگہ انشاءاللہ ملے گی اور سہولت رہے گی کہ اگر خدا نخواستہ جگہ نہ ملے تو بندہ کسی اور مسجد میں بھی مؤکف ہو سکے اگر آپ این ٹائم پر آئیں گے تو لائن اتنی لمبی ہوتی ہے کہ لائن میں اگر سورج غروب ہو گیا مسجد سے باہر تو پھر آپ کا احتقا وہ دس دن کا ہو نہیں سکتا خلاص ہو گیا ٹائم اس کا اور ظاہر کہ حفاظتی امور کے تعلق سے جہاں تک ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صاحب اور سورج گروب ہونے والا ہے جلدی علی سب کو اندر بغیر چیکنگ کے لے لو تو تو دشمن کے لیے اتنا ہی موقع کافی ہے اللہ جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اس لیے وہ حفاظتی امور کے تعلق سے نو سیکریفائی نو کمپرومائز نو کمپرومائز نو کمپرومائز میں سیکریفائی حفاظتی امور میں تو ایک سیکنڈ بھی اگر باقی ہے کہ آپ مزید داخل ہو جائیں گے تو بھی یہ آپ کو آنے ہی دیں گے کہ آپ کا اتک آپ جائے گا لیکن وہ آپ کی چیکنگ جس طرح کرنے کا ہے وہ ان وہ تو ہونی بھی چاہیے ہزاروں کی جانوں کی حفاظت کے معاملات ہیں اللہ حفاظت کرتا ہے لیکن ترکیب بنی ہوئی ہے تو محرب آپ کے بیگی جو ہوتے اتنا سامان ہوتا ہے یہ سب چیک کرنا پڑتا ہے تو مہربانی کر کے جہاں آپ دس دن دے رہے ہیں گیارہویں شریف کی نسبت سے گیارہ کا عدت کر لیں ایک دن پہلے آ جائیں کل ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ میں دس دن کے لیے آنا تھا مجھے میں دو دن ایڈوانس میں پہ پہلے ہی آ گیا ہوں واہ تو ایک دو دن آئیں گے تو مسجد میں رہیں گے تو سوا بھی تو ملے گا نقصان تو ہے نہیں آسانی بھی ہے کہ اس وقت آنے والوں नहीं है نہیں ہے اس وقت اکیس کو اکیس کو نہیں اکیس کو بیس کو بیس کو آ آ آنا ہوتا کو, ہے گرو میں آتا ہے پہلے پہلے تو اکیس میں شروع ہوتی ہے تو بیس کے بدلے انیس ہے کل کل آ جائیں آج رات میں نکل پڑے تو انشاء اللہ فری ہو کر آپ پہنچ جائیں گے اور اگر بیس کو تشیب لے آئیں گے بیسویں روزے کو یعنی اتوار کو روزہ ہے اتوار کو اگر آپ آئیں گے شام کو تو ففٹی ففٹی ذہن بنائیں کہ ملے تو ملے آپ کو داخلہ احتکاف کے ویسے داخلہ مل جائے گا آپ کا دس دن کا احتکاف شاید نہ ہو سکے ولہ تعالی علم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیکن یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے فارم بھرے جنہوں نے فارم نہیں بھرے ان کا بھی نہیں کہہ رہا سر جنہوں نے فارم بھر دیے وہ مطلب ڈائریکٹ ان کو آنا چاہیے تقریباً دو ہزار سے بھی ان کا حق بنتا ہے یعنی فارم بھر دیے ہیں پتا چلا ہے بابا لیٹ ہم وقت کو تو پکڑ نہیں سکتے پتا چلا ہے کہ دو ہزار جیسے زیادہ کے فارم بھرے جا چکے ہیں جیسے ہی جو ہزاروں پہلے سے آ کر <متحدث> <متحدث> انہیں دو ہزار کا اضافہ اور ابھی بھی کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کل آج کتنے ابھی جی تک کی جی ابھی تک کی بات کر رہا ہوں جی بہت, جی بہت اچھا آپ نے مشورہ دیا ہے کہ یہ اگر ہو سکے تو پہلے ہی آ جائے ان کے لیے بھی آسانی اور ہمارے لیے بھی آسانی ہے سیکھنے کو ملے گا الحمد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یا گوشت اس کو اس کو اس کے ساتھ ڈال دو کچھ فیضان ملے گا اس کو آرام کرنے کا اچھا مسجد کے اندر اگر ساؤنڈ کھلا ہوا تو بند کر دیجیے گا یہ حسن رضا کے ساتھ میرا خلیشہ ڈارم زیادہ فرما لیں گے یہ نگران شورا کا نواسا روتا ہوا پہنچا رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں آپ خاموش ہوگی آپ دکھا دیں وہ اصل میں ان کے ابو کے پاس پہنچ گیا ماشاء اللہ اندازہ تو دیکھو پڑا ہے یہ پوتا ہے نا میرا دودھ کے رشتے کا جی ہسن رضا ماشاء اللہ جب پڑا ابھی چھوٹا بھی ہے نا لیٹا ہوا ہے آرام سے سویا ہوا ہے یہ مجھے لگتا ہے انشاءاللہ تھوڑے دیروں میں اس کی حفاظت ہو جانی چاہیے ہاں اگر یہ حضرت فیضان پڑ جائے گا نا حسن رضا کا فیضان پڑ جائے گا یہاں گھر لے لیں گے نا مستقل تو شاید ہل جائیں گے تو کب لیتے ہیں اللہ صاحب صلی اللہ حبیب صلی اللہ نیتوں کے بعد امیر سنت کی مدری مذاکرے میں جلوہ گری ہوگی اور خوب سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ بھی انشاء اللہ جاری رہے گا آپ کو سوالات کر رہے اکبر بھائی مدینہ اکبر بھائی آپ کو سوالت کر رہے تھے جی جی جی ایک یہ ہے کہ نگرانی شعرا کا بعد نماز فجر ہونے والا سنتوں برا بیان مدینہ مدینہ ہے ان سے ارد ہے کہ اس کا دورانیہ اسی طرح بڑھا دیا جائے اصل میں دورانیہ ایک دو تین بیانات میں دورانیہ تھوڑا بڑھ گیا تھا مسئلہ یہ ہے کہ آم فجر کہ رات بھر ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی جاگے ہوئے ہوتے ہیں عالم مدیمہ کے فیضان مدینہ میں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ یہ بیٹھ کر بڑی تسلی کے ساتھ تو دیکھا گیا ہے کہ یہ سنتے ہیں تو اگر میں روزانہ طویل کر دوں گا نا بیان جیسے کل تھوڑا لمبا ہو گیا اس سے پہلے بھی تھوڑا تو طویل ہو گیا تھا تھوڑا کیا مطلب کہ 20 پچیس پندرہ منٹ لمبا ہو گیا تھا تو ہم نے سوچا یہی کہ بہت زیادہ 20 منٹ تک کا بیان رکھنا چاہیے تو بیت یہی ہے کہ بیس اور پچیس منٹ کے درمیان بیان ختم کر دینا ہی مناسب لگتا ہے کبھی کبھار کوئی ایسا موضوع نکل آتا ہے تو پھر پھر اس کے بعد اصل میں کچھ اگر موقع ملتا ہے تو کچھ یا موتقف ان سے سوالات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور یہ کچھ سوالات کرتے ہیں جو ہم براہ راست نہیں دکھاتے آپ کو تو یوں دیکھا جائے تو پندرہ بیس فٹ اور اوپر نکل جاتی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی اللہ آپ کو جیسا خیر فرمائے دیکھیں جیسا موقع اللہ آسانی کرے الحبیب صلی اللہ نگران شرا جی سے عرض ہے کہ بیان تیار کرنے کے مدنی پھول دیجیے امیر سنت کے مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں اور مختوت المدینہ کی جو بھی کتاب آئے اسے لازمی طور پر لے لیں مجھے کئی بیانات کے موضوع سیراتین سے ملے اور ایک دفعہ جو شاید پہلا جو میرا یو کے کا سفر تھا اس سفر میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید میں نے اسی فیصد سے زیادہ بیانات مقت المدینہ کی کتابیں حکایتیں نصیحتیں اس میں سے کیا ہوگا اور پیچھے رسالے وغیرہ تو الحمدللہ للہ کسی تک پڑھے ہوئے ہیں میل سنت کے اور دیگر کئی کتابیں تو مقتط المدینہ کی جو کتابیں شائع ہونا اب اللہ والوں کی باتیں پانچ جلدیں آ گئیں شاید پانچ جلدیں آ گئیں احیاء العلوم کی پانچ جلدیں آ گئیں۔ یعنی جب آپ مطالعہ کر لیں گے نا پڑھیں گے تو ان شاء اللہ تعالی آپ کو بیان کی تیاری میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بہت بہت, بہت سارا مواد میٹر جو ہے نا مقتط المدینہ کی کتابوں میں الحمد للہ موجود ہے تو مقتط المدینہ کی کتابیں لیں اسے پڑھیں قرآن پاک کی تفصیل سرات جنان ہے اس کو لیں اس کو پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت کریں کنز ایمان خزان عرفان اس میں آپ کو کئی ایسے مطلب کے موضوعات ملیں گے تو اسی طرح مقت المدینہ نے شرخ الصدور علامہ جلال الدین سیوتی شافعی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی شائع کی ہے اس سے امیر نے سنند نے خود کتنے بیانات کیے ہیں شروخ الصدور سے جو قبر و آخرت کے جس میں احوال کا بیان بھی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما تو مطالعہ جتنا زیادہ کریں گے انشاءاللہ تبارک مطالعہ اسی قدر آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی سلو الحبیب صلی اللہ تعالی الا محمد جی اکبر بھائی جو لوگ اپنے سے اوپر والے کی پیٹ پیچھے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سے متعلق نگرانی شورا کے کیا تاثرات ہیں پیٹ پیچھے طرح طرح کی باتیں کرتے کیا تعریف کرتے ہیں یا کرتے ہیں برائیں کرتے ہیں اچھا اس میں لکھا ہوا کچھ برائی برائی نہیں ہوگا آپ نے بھی سوندیدہ لگا لیا ہوا کہ لوگ پیٹ پیچھے تعریف ہے کم برائیں زیادہ کرتے ہیں اگر پیٹ پیچھے برائی اس کی ایپ بتانے کے حوالے سے کی اور وہ بات جو آپ نے بیان کی وہ ہے بھی درست تو یہ گیبت ہوگی تو اور گیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو تہمت یا بہتان کی طرف آپ جا سکتے ہیں اور یہ بھی حرام یہ گیبت سے زیادہ سخت گناہ ہے تو ایسی صورت میں کوشش یہی کی جائے کہ جب بھی کسی کی پیٹ پیچھے بات کرنی ہے تو اگر اس کی کمزوری یا برائی بیان کرنی ہے تو کئی دفعہ سوچ لیجئے کہ یہ کہیں غیبت یا بہتان یا تہمت کی طرف آپ نہ چلے جائیں تو بلا اجازت شرعی بلا مصلیحت شرعی اس طرح کسی کی پیچھ پیچھے برائی نہیں کر سکتے اس کے لیے امیر لنتی کتابیں غیبت کی تباہ کاریاں اس کتاب کا لازمی طور پر مطالعہ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سارے مدنی پھول ملیں گے اور گت کی اصل تعریف اس کی پہچان اور کہاں قیبت کرنے کی اجازت ہے کہاں اجازت نہیں ہے یہ بہت سارے مدنی پھول ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالی امیر اللہ سن کی کتاب ہے تباہ اس میں اٹھارہ سو سے زیادہ مثالیں مور دین 18 1800 مور دین ایٹین اس کتاب کے اندر ہیں تو آپ ضرور کتاب بھی حاصل کریں مختت المدینہ سے بیک بائٹنگ جس کو انگلش میں کہتے ہیں گھیبت کو اور دا کینسر آف سوسائٹی اس میں لکھا بھی ہوا ہے کہ بالکل ناسور ہے یہ ہمارے معاشرے کا اور اللہ کرے گا ہم گیبت سے بچہ رہے گی بت کے خلاف جنگ نہ گیبت کریں گے نہ گیبت سنیں گے شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ شاء اللہ عز و جل کے جو تاثرات اور ان کی نیت اور ان کے جذبات ہم دیکھتے ہیں آئیے آج بھی دیکھتے ہیں کیا ہے گئے ٹی وی میں میں نے دیکھا تھا ماشاءاللہ اللہ مذاکرے دیکھے میں نے اور جو دعائیں خاص طور پہ یہاں ہو رہی ہیں الحمدللہ جو رقط انگیز دعائیں میں نے دیکھی یہاں پر لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا تو اس سے میرا دل بھی چھا کہ میں بھی یہاں کے اعتکاف کروں اور ان دعاؤں میں شرکت کروں خاص طور پہ جو آخری دس دن ہے آخری جو عشر ہے رمضان کا وہ نیک لوگوں کی صحبت میں اور متنی مذاکرے میں دعاؤں میں گزاروں خاص طور پہ وہ جو راتیں آئیں گی ان راتوں کو بھی میں اس ماحول میں گزاروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوں جب بھی آیا ہوں مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی مطلب اسلام بھائی ہیں یا ان سے بھی گائیڈ لائن چاہیے ہو تو بہت اچھا اچھی طرح گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے میں جو ہے وہ مطلب اپنے ایریا کو چھوڑ کے یہاں بیٹھنے کے اعتبار میں خواہش مند ہوں اور یہاں فارم سبمٹ کروانے آیا اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دعوت اسلامی موجودہ دور میں ایک کہا جا سکتا ہے کہ اللہ زوجل کی بہت ہی پیاری نعمت ہے کیونکہ موجودہ دور میں اگر ہم ایک نظر دوڑائیں تو ہمیں ہر طرف صرف نفسہ نفسی نظر آئے گی صرف مارا ماری نظر آئے گی صرف چینا جھپٹی نظر آئے گی صرف ایک نفسانیت نظر آئے گی کہیں پیار خلوص محبت اپنائیت یہ کہیں نظر نہیں آتی دعوت اسلامی کا یہ ماحول الحمدللہ ایسا ماحول ہے کہ جو ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم سب کو ضرور وابستہ ہونا چاہیے امیر اہل سنت کے جو مدنی مذاکرے ہیں بالخصوص نگران شورا کے جو سنت و بھرے بیانات ہیں وہ ہمیں اندر سے جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں وقت سے پہلے ہمیں اپنی قبر آخرت کی تیاری کا ذہن دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں ہماری معاشرتی زندگی کے حوالے سے بھی گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں اپنی سوشل لائف کی طرح گزارنی چاہیے ہمیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت پیاری گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے کہ ابھی الحمدللہ ریسنٹلی ہم دیکھیں امیر اللہ سنت کا کتنا پیارا رسالہ گرمی کے حوالے سے تشریف لایا کہ پچھلے سال گرمی کی شدت کی وجہ سے تقریباً ساڑھے چار ہزار کے قریب لوگ لکم اجل بن گئے تو اس سال بھی خدشہ تھا تو امیر اللہ سنت نے الحمد موقع کی مناسبت سے بڑا پیارا رسالہ ہمیں عطا فرمایا کہ ہم گرمی اس رسالے کی اگر آپ چاہیں تو زیارت بھی کر سکتے ہیں کہ گرمی کے ماحول میں رہتے ہوئے ہم کس طرح اپنے آپ کو اس کی شدت سے اور اس کے نقصانات سے بچا سکتے ہیں اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول یہ ہماری صحت کا بھی خیال رکھتا ہے اور فضان مدینہ میں جو متقفین اسلامی بھائی اس وقت احتکاب کے لیے موجود ہیں ان کے لیے الحمدللہ میری معلومات کے مطابق کروڑوں روپے خرچ کر کے اے سی پلانٹ لگایا گیا ہے تاکہ جو متقفین اسلامی بھائی ہیں وہ موسمی اثرات سے محفوظ رہ کر اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کر سکیں آپ اپنے ارد گردی دیکھیں نا میں اپنے گھر کا ماحول آج دیکھتا ہوں نا میں بولتا ہوں ہم لوگ کیا تھے اور آج کیا ہے الحمد تو اللہ کا شکر ہے یہ تبدیلی دعوت اسلام ہی کر سکتے تھی باقی مجھے نہیں لگتا کہ کسی کا کام تھا یہ ای امیر رسونت کا فیض ہے اور الحمدللہ ہمارے جو مارکیٹ ہے یان مارکیٹ اس میں بھی انہوں نے بہت مطلب کام کیا ہے شریعت کے دائرے میں رہ گئے اور ہمارے پاس آئے بھی تھے دعوت اسلامی کے مبلغ عبد عبدالحبیب بھائی اور, اور ہم الحمد للہ اس میں بہت ہم نے تبدیلی دیکھی ہے تاجروں کے لیول پہ بھی اصلاح کر رہی ہے گھروں میں ہماری عورتوں کی اصلاح ہمارے بچے کیا تھے الحمد آج میرا بیٹا حافظ ہے سے مدینہ کیا للہ میرا علیہ سنت کو اگر ہم بحثیت والے دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صرف گفتار سے نہیں بلکہ کردار سے بھی آپ نے اپنے شہزادوں کی تربیت فرمائی پچھلے دنوں کا مدنی مذاکرہ یاد آ رہا ہے میرا اللہ سنت وراثت کے بارے میں مدنی پھول عطا فرما رہے تھے تو بڑے شہزادوں نے میرا اللہ سنت کو نہ وہ ان کے تایا تایا جان کے نا بیٹوں کا وہ ارشاد فرمایا کہ پپا وہ آپ نے بیٹوں تایا جات جو بھائی ہیں میرے ان کی وراثت کے بارے میں آپ کا وہ جو تھا سلسلہ وہ بھی آپ عوام کو بتائیں تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ صرف ہمیں اپنی اولاد کی تربیت زبان سے ہی نہیں بلکہ اپنے کردار سے بھی کرنی چاہیے اور یہ میر ال سنت کے کردار کا ہی نتیجہ ہے کہ ہمیں آج علماء اس امت میں ملے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کروڑہا فضل اللہ تعالیٰ کی رحمتیں میر سنت کے شہزادوں پر اتنی تربیت کرتے ہیں صبح کے بیان میں بھی رات کو بھی جو مدنی پھول عطا فرماتے ہیں مدنی مذاکرے کے بعد جو صبح بیان ہوتا ہے ہر کے بارے میں اور مختلف جو روحانی بیماریوں کے بارے میں جو تربیت فرماتے ہیں مدینہ مدینہ تک کی ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ بلائیاں نصیب فرمایا دونوں جہاں کی داؤد اسلامی نے جو ہم کو ایک لباس اور جو ان کا مدنی چینل کا میں نے جو گولیا دیکھا نا جو آزاد صاحب نے مقصد ہے کٹ ہم نے دنیا کی کٹ کری پینٹ شرٹ کیا شلوار کمیز ہر ہر لباس کو دیکھا مگر یہ جو مدنی لباس یہ جو کٹ ایسی ماشاءاللہ اتنی اچھی لگی کہ جیسا کوئی ہیرو نہیں ماشاء میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر اتنا بھائی یہ جو حضرت صاحب کی طرح جیسے سر پر چادر پھر لال یہ کندھے پر اس سے اچھا کوئی میں بولتا ہوں لباس نہیں کوئی کٹ نہیں یہ حضرت صاحب کی مہربانی ہے جو انہیں نے آقا کی پیاری سنت کو اور لباس کو ہمارے سامنے اجاگر کیا نہیں تو ہم بھی یہ ماڈرن اور اس میں ہی رہتے ہیں یہاں پہ سننا تو میں مل کیا آتا ہے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں عبادتیں کر کریں ہر وقت کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہوتا ہے یہاں پہ بیان عبادتیں ناطے سب مل جل کے بیٹھتے ہیں یہی تو ہمارے پاکستان میں کمی کا ہمارے میں ایک نہیں ہے ہم ایک نہیں ہے لیکن یہاں پہ سب ایک لگتا ہے کوئی جدہ نہیں ہے بہت اچھا لگتا ہے میں پچھلے سال بھی آیا تھا ڈاڑی الحمد للہ Uh, this is Abdul Latif from Balochistan. I have come here for 30 days at the Kaaf and I am very happy to be here. Everything is being uh, done on the uh, sanas, So I am very happy and I would like to uh, uh, come again for 30 days at the Kaaf and I am very happy. Uh, Alhamdulillah, Amir Ahl Sunnah taught us these, these some, small and pitty pitty Sunnahs which, uh, which are uh, actually very very valuable for us. And we have, we, we have spent our life. but we didn't know that uh, what is Sonar actually Alhamdulillah Madani uh, Madani channel is one of the great channels. I'm lucky to be here My name is Mohammad Raza. came from the UK to do Etika uh, for 30 days I've seen uh, Baba Jani on television first time and I felt love for the Baba Jani and I came to see him and takes so from him and get fares from him Here is a big crowd اور جو نیو جنریشن دعوت اسلامی میں آ رہی ہے ابھی کیا کہ پہلے تیس دن کے احتکاب کا کسی کو تصور نہیں تھا پہلے تو نہیں تھا ہمارے گاؤں میں تو نہیں تھا وہاں پہ تو نہیں تھا تقریباً دس دن کا ہوتا تھا ابھی تیس دن کے لیے احتکاب یہ بڑی بات ہے اور یہاں پہ دعوت اسلامی یہاں پہ تیس دن کا احتکاب دے رہی ہے یہاں پہ ہزاروں کے تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی جیسے احتکاب میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے بلا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہے ہم بھی آئے ہیں یہاں پہ اور ہمارے کو اللہ تعالیٰ اللہ کرے گا ہر سال میں نے نیت کر ان شاء اللہ تعالی ہر سال صلو علی الحبیب اللہ علیہ محمد کچھ فرمائیں گے آپ وہ کٹ کس کو بولتے ہو نا کٹ ہے کٹ کٹ اچھا کیا ملی اچھا اس کو کٹ بول دیں وہ کٹ بولنے والے کا انداز بھی خوب تھا لیکن وہ خود انہوں نے کٹ نہیں بنائی مدنی ہلیا نہیں بنایا ہو سکتا ہے آپ یہ بنا لیں آج وج راتوں رات یہ پسند بہت تھا ان کو یہ ماشاء جب بعد اس طرح بھائی بول اکثر تیس دن بولتے تیس دن اللہ کرے مل جائے ورنہ انتیس بھی تو ہوتے ہیں اس تو ایک ماہ کا احتکاف بولا کرے تیس میں پھر تین بھی باتوں کا سمجھ میں آتا ہے کہ تین دن کے لیے ایک ماہ کا ماہ رمضان یا یوں کہیے نا پورے ماہ رمضان کے احتکاف کے لیے آیا ہوں پورے ماہ رمادان کے احتکاف کے لیے آیا ہوں جو کیا پورے ماہ رمضان کے لیے آیا ہوں ورنہ پچیس دن کے لیے آیا ہے بیس دن کے لیے آیا ہے آٹھ دن کے لیے آیا ہے تو وہ اتنا کہ کیونکہ جھوٹ کے خلاف جنگ ہے اور اب سے نہیں ہے شروع سے ہی ہے جھوٹ بولنا نہیں ہے یہاں تو جھوٹوں کو بھی آپ کو سچا بن بنانا ہے تو یوں ماشاء یہ جذبات تو دل کھول کے دے رہے اور یہ ناظرین بھی سوچتے ہوں گے کہ واقعی یہاں کا ماحول بڑا عجیب ہے نا سب ایک ہے باہر جاؤ تو کوئی پنجابی ہوتا ہے کوئی سندھی ہوتا ہے کوئی پٹھان ہوتا ہے کوئی بلوچی ہوتا ہے یہاں یہ سارے مل کے ایک عربی عقاق کی غلامی کا صحیح معنوں میں نقشہ پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ علیہ ولیہ وسلم یہاں کوئی ہے ہی نہیں مطلب برادری قومیت یہ جھگڑے ہی نہیں ہیں یہاں داؤد اسلامی میں اللہ کی رحمت سے سب ایک ہے ورنہ یہاں سو قومے اس وقت جمع ہے آگ اور پانی داؤود اسلامی نے ملا کر بٹھا دیا ہاں ہے لگا کر میں کوئی کون سی بولی گا کوئی کون سی بولی گا اب بھی تو آ رہے ہیں اور ان کی میزبانی کے لیے آپ تیار رہے ابھی آ رہے ہیں اور سو پچاس پانچ سو ہزار نہیں بہت زیادہ آ رہے ہیں تو آپ تیار رہیں ان کے استقبال کے لیے گھبرانا بھی دی جگہ تنگ پڑ جائے گی انشاءاللہ جگہ ہے آپ کے سامنے تو بھی اچھی خاصی تعداد میں انشاءاللہ اس طرح بھائی آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ آج سے یا کل سے ان کا بھی شروع ہو جائے آنا کل ہو سکتا ہے کہ کافی آئیں کل کلینیس روز کل جی آ, کل بھی آئیں آئیں انشاءاللہ آج رات بھی آنے کی امید ہے کل بھی آئے آئیں گے پرسو بھی انشاءاللہ امید ہے لیکن ابھی آپ نے کہا جگہ بہت ہے جنرلی تو کہا یہ جاتا ہے یار آپ آ جاؤ آ جاؤ جگہ کو چھوڑو دل میں جگہ ہونی چاہیے تو یہ جو دل میں جگہ ہونی چاہیے جو کرتے ہیں کہ یار یہ معورہ ایک یار آج اگر ہم آپ کے لیے جگہ بنا دیں گے یوں دل میں جگہ یہ خالی یہاں کے لیے نہیں بولتے یہ پورانا محورا کہ دل میں جگہ یا محبت ہے آپ کی تو جگہ میں بھی گنجائش ہو جائے گی لیکن ظاہر ایک وہ پھر دس دن نکالنا تنگ جگہ میں یہ آزمائش ہوگی تو اس لیے وہ ایک مخصوص ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے کہ اتنے اتنے سمائیں گے, گے بابا ہمارے عالمی مدینہ اگر فیضان مدینہ میں تو گنجائش ہم مسجد رکھ سکتے ہیں مگر ظاہر ہے کہ جتنے اسلام ہوں گے اس کے استنجا وضو خانے کے مسائل سنبھالنا ان کو کھلانا پھر یہ لاکھ منع کرو تو فیل ہی ہوگا کھانے کے دن نہیں بھی پہنچ جاتے ہوں گے اوہ یہ ان کو غیرت کرنی چاہیے حیا کرنی چاہیے کہ یہ لوگ ہمیں موتقفین کے لیے دیتے ہیں بےچارے یا بارہ لیے کہ جو یہاں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں یہ ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے لیکن بارہ لے تعداد ہے جو گھس جاتی ہوں گی اور یہ اس وقت تو ہوگی میں بول رہا ہوں فضا میں یہاں کون سنے گا یہ تو کھاتی کے پیٹ پہ ہاتھ پھرا کے بھاگ لیے ہوں گے اب ظاہر ہے کہ ہوں ایک ایک کو اسکیننگ تو کر نہیں سکتے کہیے احتیاط میں ہے یا خالی کھا ہوئے جو گھس گیا اب کیا کر سکتے ہیں اتنی بڑی تحریک ہے اور لڑائی بھی نہیں کر سکتے ہم سختی کرنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتے ورنہ تو ہم ٹوکن دیکھ کر کھانا کھلاتے ہیں باقی مذربت کر لیتے تو خود ہی چلے جاتے شرمندہ ہو کر لیکن یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک مسئلہ تحریک ہے نہیں لیکن یہ مطلب اس پر ہم غیرت دلاتے رہتے ہیں اسکرین پر مائک پر ایسا نہیں کرو آپ موتقف ہیں محتا کہ بن نہیں بھی ہیں تو محتا کے ان کی خدمت کے لیے مجلس کی طرف سے معمور ہیں یا پڑھے رہتے ہیں جو بھی یہاں کے پڑھا رہتا ہے جیسے کام کاج پر گیا پھر یہاں کر پڑھا رہا گھر نہیں جاتا یہاں عبادت کے لیے آتا ہے سیکھنے کے لیے آتا ہے چلو وہ کھالے یہ سمجھ میں آتا ہے خالی کھانا دو ٹائم اور پھر باندھ جانا یہ تو خود آدمی اپنے ضمیر کو پوچھے گا یار میں کر کیا رہا ہوں یا سارا سال بھیک مانگ کے کھاتا ہوں جو ایک مہینے کے لیے صرف کھانے کے لیے میں گھس جاتا ہوں یہ کو میں مطلب وہ غیرت دلا دلاتا رہتا ہوں لیکن یہ سنے کون یہ ہوں تو سنے نا اور جو ہوں پورے مدنی مزا کرتے تو ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے ان کو منع بھی نہیں کر رہا میں یہ سب کو سمجھنا چاہیے اللہ تعالی اکل سلیم تفرما ہمیں تو دینا چاہیے یہ سب عطیہ پر چلتا ہے میری جیب سے تھوڑی سب کھا رہے ہیں اللہ کے نیک بندے دیتے ہیں اور کھاتے ہیں لنگر رسویہ میں آپ بھی ڈالیں کچھ نہ کچھ ڈالنا چاہیے سب کو ڈالنا چاہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اڈا